بڑے دور کی گمراہی میں ہے امسل قومی ابین فیبل اللہ اوہ وَهُوَ میں اللہ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 تو بھی اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وقالوا, وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيدٌ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 قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُؤْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تم ان بشم مسلک نیا انسم پون ان کے پیغمبروں نے کہا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 قَالَتْ لَهُمْ مُوسَى نُصُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 اللہ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھے ہیں؟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 نانی اور پیغمبر انہیں اللہ سے فتح چاہی اور ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا جہنوس اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا یو ہوں سی ہوں ہل مئ ہل مئ تم کل ہوں اب یہ آدھا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 مد لکھ اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں وہ بازول جمیان فالماثین بہو فال اباثین بہو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 کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے اب ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے وقال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 فيها بإذن فيها سلام اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وہاں وہ ہر ملاقات پر ایک دوسرے کو سلام کہیں گے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 اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وہ مسلو کیا خوبی ستن قو اور ناپاک بات یعنی غلط عقیدے کی مثال ناپاک درخت کسی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار و سبات نہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنيا وفی الآخرہ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 يصلونها يصلونها وبئس القرار یعنی دو میں کہ سب نا اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جال سبیل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 رونا يَأْتِيَ يَوْمٌ نیتم کبلی فِيهِ وَلَا چی ملا فیلا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 ادلا ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا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 نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے ناشکرہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے ام کی جگہ بنا دے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 پروردگار میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لابسائی ہے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 اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کے نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش اے پروردگار میری دعا قبول فرما الحساب اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت فرمائیو اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے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 وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرسل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 کیا تم پہلے قسمے نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال نہیں ہوگا فی وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ فَعَلْنَا بِهِمْ لَكُمُ <الْأَمْفَال> اور جو لوگ اپنے آپ ہاں پر ظلم کرتے تھے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 بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری ہی زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو یکتا ہے بڑا زبردست ہے چرل مجرمی نسل اور اس دن تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں سر من قطران بیلو ہم قطران تغشا النار ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی سری الحساب یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے بے شک اللہ